شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورت وأنزلنا فيها بینات یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو تم باللہ الاخر طائفة من المؤمنين بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو سود مارو اور اگر تم اللہ اور روزے آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرح خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز درست نہ آئے اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے ایک جماعت بھی موجود ہو الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينکح ہا الا زان او مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین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 اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں اِلَّا تابوا مِن بَعْدِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم ہاں جو اس کے بعد توبہ کرنے اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے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 والخامسة ان, لعنة اللہ عليه ان كان من مینل اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لانت مینل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 کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غزب نازل ہو وَلَوْ لَا فضلُ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی مگر وہ صاحب ایک کریم امیم ہے اور یہ کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره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 اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے لولا شهداء فإذ لم بالشهداء عند هم یہ افطرا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے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 وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے ان في آمنوا لهم عذاب في والله يعلم وأنتم لا جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تحمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا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 سے کیری نیسلو نقویب اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسط ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں